بعد آج دروتم فریاد ہے کہ تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر ستنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنا نجا تتھا فرماوے بلوبی دولت تو مال مال فرمانا ہستے وادہ اج دل مبارک دو شاہ نے سی دزرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس اسی حوالے نال آئی پاک سلاوت کی تھی ہے مولا سونے نے اس آئی آئی اندر ادرت سنا دلال ویسے تو آپ دا وشال شریف او دے اندر وی محرم الحرام شریف لکھا لیکن گلے گل نشی کر لو میں اگے بھی تاریخ کو تاریخ مختلف مرخیم کے اخبال ہوں نے مختلف امام دیا رائے ہوں نے اپنی اپنی یعنی کسے امام نے کوئی روایت بیان کی نے کوئی بیان کی, تھی، کوئی بیان کی تھی، کیسے کیسے روایت کا سہارا لیا کیسے کیسے روایت کا سہارا لیا پھر کسی دوسرے نے اس روایت نیف کہہ دیتا تاریخ دا جڑا اختلاف ہے نا اس اختلاف دی تحقیق جڑی ہے اے عوام نہیں کر سکتا. عوام دا دا اتھے جڑے مورخین نے امام نے خاموش ہو جاتے جلد کی تحقیق ہی نہیں ہے پھر اندر خاموشی بہتر لیکن ہر بندہ تاریخ کے حوالے کرام مورخین جو بھی فرما کال سہی لگتا ہے چڈتے ہیں قول صحیح گل رب رسول ہی جانتے ہیں یعنی جدو علماء کوئی قول بیان کرتے نا تاریخ کا تے او ضرور لکھتے ہیں کہ صحیح گل حقیقت یہ ہے او رب رسول جانتے ہیں سو سی لگتا نقل کر لہذا مورخین نے بھی محرم الحرام آپ شہادت اور آپال کا دل لکھے باقی اختلاف ضرور کچا نے کچھ لکھا کھانے کچھ ہے تاریخ کا اختلاف بندہ نہیں بٹا سکتا جمن کے بارے بھی اختلاف ہے پھر آپ کی جائے پیدائش کے بارے بھی اختلاف ہے کہ آپ کتنے پیدا ہوئے ہیں آپ امر شریفلاف مختلف قول نے کافی کال آئے دے. اور پھر جناب آپ کا قبول اسلام بارے بھی اختلاف نے واضح نے یعنی کہ بادل نے لکھیا کہ عمر اس قبول فرمایا بادا نے لکھیا نہیں عمر اس قبول فرمایا یعنی کہ قبول اسلام کی جی تاریخ ہے اس تاریخ دے پھر اختلاف ہے لیکن میں لما علماء رقیم نے جیڑے کول اپنے خیالات مطابق صحیح قرار کرار دیتے میں جناب دے سامنے وہ بیان کردہ جاگا اگے پھر تاریخ کا اختلاف اپنی تھان سے ہے ہی ہے تو لہذا تاریخ اختلاف نہیں کرنا چاہیے جما خاموش اور, اور عوام ماشاء اللہ ساری ما شا عوام بیٹھے ٹانگے سفر کر رہے سن ٹانگے راہ در ایک ہو سواری چوک لی بندہ سی کوئی جناب ہے نا اپنے آپ پشتا ہے ادرو کج نہیں سی ایم آوام راس کی مثال دے لیکن اپنے آپ بڑا آلم بڑا فکی سمجھتا سی انہیں ویکیا بابے جی اور کتاب کے اندر بڑی انہماس نال کتاب پڑھ رہے ہیں چل تھانے پونی ماری آخیا بابا جی تی کتاب پڑھ رہے ایک گل نا ارد کران یہ تریقا بڑا سونا جہا ہے جناب ایک میری عرض نہیں سن لے آپ نے فرمایا کہ جی اصل گلا کر بڑی دلچسپی فرمایا جی بالکل ٹھیک کر لائی نے کتاب بند کر دیوجہ ہو گئے فرمایاس موضوع موجود گل کرنا چاہ ہے کہنے جی میں پردے دے متعلق دلک گلا کہ اسلام نے عورت پردے کی قید کیوں بند کیتا ہے آپ نے فرمایا یار گل بڑی مزے دار چھیڑ دیتی ہے تو لیکن اس کو پہلا میرا ایک سوال ہے کہنے جی دسو آپ نے فرمایا گھوڑا کی ہے خاندہ کہا ہے جی, کہ آپ نے فرمایا بائی گا کی کھاندی جی آپ نے بکری کی آپ نے فرمایا تین جانور کھانے کھا نے لیکن کھانا جس ویل کرتے وکر وکر بکری میگڑیاں کردی گوڑا لد کرد کان جہی ہے گوبر کردی ہے تینے جانور نے خوراک تینا بھی وکرا وکرا فرمایا فرمایا مرے مرے تینو جانور چٹی کا نہیں پتا لگا نہیں یہ فرمائی فرمایا پہلے جا سکھ اچھا اگر کوئی ایسی گل کر رہی ہے نا تو قوم لڑ پی تم تاہر لگا مولبا بڑا فرنا وڈا نے سوال کر کے آپ نے فرمایا مرے تین یہ نہیں پتا بھائی جانور کٹی کا کی حساب کتاب تو کرنا کرنے اسلام اور متعلق فرمایا جا پہلے اسلام سکھ نال گل کر پتہ لگتا ہے بے خطر بندے پھر گرافل بندے دے مامل چ نہیں پینا چاہیے رب رسول طرف جو حکم ملے آخر اچھا قبول توجہ ہے اپنی عبادت اپنا ایمان بچا جی علمی بحس مباحثے نے انہوں کے پاوے اختلافات شروعات اختلاف نے چلتے رہے لیکن یہ کام گیلہ لے یہ عوام الناس کا کم نہیں ہے یہ سکولی قوم کا کم نہیں ہے یہ کسی ماسٹر ٹیچر کسی سائنسدان دس کا روگ نہیں ہے اگر کسی بس کا رو گے ہستی امام محمد رضا ہستی پیر میری علی شاہ ہستی سید امام انہوں مسلم باس ماسا کرتے سن جنابے والی مسائل حل کردے سن اتنے سڈے بس کا رو بھی نہیں ہے تو ہے نا جس ویل دین دے اندر کوئی بھی مسئلہ آئے نا بہ جائے یار یہ تو اختلافی مسئلہ ہے چپ کر کے جا کے کسی عالم کو پوچھ لیا بس بس امام غزالی خدش رحل علی آپ اسلام دے اندر، اسلام کے مضامین بحث کرنا سے نا اہل دا علم بندے دا مضامین اسلام میں بحث کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسا جنابے والی جس کو تیرنا نہ آئے تیرنا نہ آئے اور وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے نتیجہ کیا نکلے گا موت توجہ ہے فرمایا ہے مایا تیرنا نہ آئے کہ سمندر وشال مار دے ان سے مرنا ہی ہے اور اسلام, اسلام ایک سمندر ہے اس میں وہ چھلانگ لگائے جس کو پوری طرح اس سمندر میں تیرنا آتا ہو کدالی جیسے تا. تاریخ نے تاریخ دے نا. اختلاف جڑی آیت مبارک میں پڑھیے یہ متعلق میں ایک ادیس پاک سنا سبحان اللہ توجہ ہے مولا سونے نے سورت الانعام بارہ ستواں آیت نمبر بونجا بائی وہ لوگ ہی ایسے سن مولا سونے نے انہوں سفتیں بیان فروئیں او لوگ ہی بڑے عظیم سن اور جنہوں مولا سونے نے اپنے محبوب واسطے سنے ہیں پھر انہوں نے لوگوں کی مولا سونا سفتیں کیوں نہ بیان فروئیں من شيء, وما من حسابك عليهم من شيء. واما من حسابك عليهم من شيء فتتردهم فتكون من الظالمين زغ نار سبحان الله مولا سونا فرماؤں فرمایا اور دور کرو اور دور کرو نو اپنے پکار دے لیں صبح شام اپنے رب نارے اپنے تو دور نہ کرو کروی رضا داستے بارے حساب نہیں بارے کو اپنے تو دور کرنا انصاف پائی جی ایک نقطے کی گل آ گئی ہے شریف میں بڑی موت بھر کتاب سی لکھنے والا بھی بڑا بڑا مفتی ہے انہیں جی آیت پاک لکھی ہے نا تال انہیں ترجمہ لکھا لیکن تھانو نہیں سمجھ آنی ایک پڑھا لکھا بندہ ہونا مِنَ الظَّالِمِينَ نظوالمی لفظی ترجمہ ہے نا کوئی عام بدو بندہ کرے تھے وہ یہ آخے گا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے فاطح مِنَ الظَّالِمِينَ تو فتح آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے لیکن قربان جامع میرے اعلیٰ درد بصیرت, بصیرت بھی میں اس کتاب پڑے پڑ میرے کلجے یار ہی نہیں میں حبیبے خدا کے بارے کی بولنے میں کتاب بند کر کے را کہ اگلی کی پیش کرنی ہے جنوں ہی نہیں پتا سمبیا بارے سید الانبیاء کی ذات بارے میں کی لکھا ہے کہ اگر آپ ان کو دور کرو گے تو تحقیق تحقیقات ظالموں میں سے ہو جاؤ گے مہاذلہ انہیں ترجمہ کیتا ہے میں آخر یار اور کسے پاس نہیں جانا پہلے آلہ حضرت کا ترجمہ بیتھانا، بیتھانا، بیتھانا، بیتھانا، بیتھانا، فتح پورنم انصاف وہ کہیں ہیں بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے ایک برا علاقہ ہے لیکن پھر یہ ہو جائے کم پھر حضرت جیسے ہی کرتے رہے نا اچھا یہ کہہ دینا چلو جی آپ اگر ان کو دور کریں گے تو یہ نا انصافی ہے یہ نا انسان یہ بھی لفظ ہیں توجہ توجو <Explosion> نہیں اسی واسطے مولا سونے نے امام احمد رضا کو اپنے قرآن کا ترجمہ کرایا جی رضا سی خدا دی قسم کر گیا نا او زبان جنو مولا سونے نے اپنے قرآن واسطے غلط چلن ہی نہیں دیتا آلہ پڑھ رہے استاد سے پڑھا رہے اگوں سفر شریف کا مہینہ لگ شانے آلہ حادرت سناواں اور نماز سنا آپ پڑھ رہے ہیں استاد سے پڑھا رہے ہیں پرانے پاپ استاد پڑھا زیر پڑا یا زبر پڑا زبر پڑھا حضرت سرکار زیر پڑتے استاد صاحب نے کوئی سات مرتبہ نفل پڑایا استاد صاحب زبر پڑھا رہے نے اعلیٰ حضرت سرکار زیر پڑھ رہے نے استاد نہ ہی جناب علی دے والد محترم مولا نا نقلی علی خان سپارا شریف تو والد صاحب والد صاحب نے جد وے باپ جی لکھیا سر پڑھتے سن استاد صاحب نو غلطی لگی پی آپ والے دے گرامی مولا دی بار گاہج کرتے نے مولا سونے شکر ہے تری پاس کا کہ تیری گود کی ایسا لال پایا کہ جس بھی زبان دا محافظ پاک باغ دیا آ کوئی کچھ کرتا ہے کوئی پج کرتا ہے علم آ جے عشق نہیں آؤ عشک آ جے عمل نہیں آؤ یعنی ہر میدان کا شخص وار اویں کوئی نہیں بنے جیویں میرے آلہ حضرت بنے قربان جاؤ آپ نے آپ نے ترجمہ نہیں کیتا آپ ظالم ہو جائیں گے یا آپ نے ترجمہ نہیں فرمایا آپ ناانصاف بن جائیں گے یا نے ترجمہ نہیں فرمایا یہ ناانصافی ہے ہے آلادرت فرماتے ہیں فرمایا پھر پھر انہیں پھر انہیں تم دور کرو یہ کام انصاف سے دور ہے جو ہے سبحان قربان جاوا آ جے نو دور کرو یعنی جی صحابہ, نو جے صحابہ نو دور کرو دے اے انصاف دور کی گل یعنی کوئی سخت لفظ نبی پاک دشان بولنا دوبارہ نہیں فرمایا انو فرا کے دل ٹھنڈا کر دینی یعنی جی گل ندی پاک سرکار ہونی ہے آپ نے ایسا کلما لیا ایسا جملہ لیاد ایسے الفاظ لیا پڑھنے تکلیف نہ ہوشک نو پڑھنے آ تکلیف نہ ہو کے سارے اکا تیر بزرگوں نے دھیل خدا دی قسم کر کے سرکار تو کر آئے تے کوئی جنا باش ہے انہیں کوشش کی ترجمے دی واری آئیے تیار آلہ حضرت ترجمہ لیا لوگ لوگ پسرے یہ پن بھی یا جناب والی کئی قسم دیا گلا کرتے تو بتا جی زبان زبان کا نگہ خود خد مولا سونا اور جہ علم امن کا نگہ بان پسینے تاج دان opening odds for the قربان جاوا اپنے فرمایا آپ آپ بارے حدیث پاک سنا لگا عیسائیت متعلق عیسائی جا کے گل پوری آنی قربان جاوا اک بار اک وار روز سرداراں دی سردار دی جماعت نبی پاکر ہوئے ویکھ لے ویخ نبی پاک سرکار سلام لا والی والی آپ جناب والی اپنے صحابے صحابہ کیڑے سن صحاب سن حضرت آئی اس ویل نبی پاک سرکار حضرت رومی حضرت حضرت, عمار بن یاسر حضرت بلال چار صاحب بیٹھے سن لباس سستا سن کپڑے پٹے پر اسلام قبول کیتا خا تھا گے، خا تھا گے، جسم کمزور ہو گئے سن لباس کمزور ہو گئے سن خط و خال کمزور ہو گئے سن جدو سردار نے ویخیا ہے بہا حدرت حضرت, اے حضرت اے عبداللہ ابن مسعود فرما نے فرمائیے وہاں جدو صاحب اے محمد سانپ دزت نے تھتابدے اس شرط جی تور کر دیں پھر تیرے اتنے ایمان لیا ادھر وہ نہ یہ گل کی ادھر رب لا پرانا دلویا حضرت فرما نے آگے غریبان یہ پھٹے پرانے جلے کپڑے پا کے بھائی ہیں حضرت برو رومی حضرت خباب حضرت حبشی سن کفار سردار دی جماعت کلو پڑھتے ہاں لیکن خدا جانا سی یہ تختو منافک لے سنگرو منافق لے یہ سڑتے لے میرے یار میرے یار تے غریب یاراں میرے یار گریب یار کو سٹتے ہیں تا کر کے دنیادار جدو بھی جدو بھی کسی غریب اسلام والے نو گے دنیادار کی ہے اور نانکیا نہیں جی شریف فکیر اسلام گے یہ مولوی دا تعلق اسلام کیسری تسا لینی لگتا وہ بھی مولوی سے سردار بنیا کھڑا ہوا شریف ہے اسلام مالا ہے خدا بھی قسم کر کے آنا یہ دنیا دار دنیا داران دا چلتا رہا وے لیکن انہیں جدو یہ گل کی تانا مارے لگے محمد, اے محمد اے غریب نال یہ جی انہوں نے اپنے کور کر دیں تو پھر تیرے نال بہ جانے پر بن جا ادھر انہیں یہ گل کی مولا سونے کی گل کا جواب دے کے سونے نے بن کر دیرمایا والا سترا ام دونوں پتہ مین گول نہ یہ جڑے نال بیٹھے ہیں نہ کریں محبوبا مارا کھا لے, لے اپنی لے لے اپنے جسم لے لے اپنے جسم نتے پہاڑا تیری خاطر مارا کھا کھا کے آئے لے لیکن محبت قربان کی سونے پر تین محبوبہ حضرت سونے نے حضرت حضرت خباب حضرت حضرت ان پاک نازل ہوئی ہے مولا نے فرمایا بہبو با پھر نہ کریں آئے نا دنیادار دشرام والے مار پر رب دیں پر ربرسار so go دنیا دارو ورگیا کی عزت میری بارگاہ ادھر سردار نے گافر نے گل کی ادھر مولا سونے نے جواب درمایا محبوبہ تو کپڑے فاڑی بیٹھے نے پر تیرے کلیجہ پورا رکھی بھٹے روپان اقبال اقبال فرمود نے اقبال کی اس کے پھیل کا اقبال کی اس کے عشق کا یہ ہے اقبال God. سونے نے مولا سونے نے دولت جی خوش نصیب خوش مولا نے رکھیے دولت چوکی رکھیے کر کے جنابے والی خالص حبیب خدا نے مستفا متحرا دام اپنے رب دکھا لے سن کپڑے <لیا> نال پوری تعینات فکیر <snap> لو تو خستہ حال ہے توجہ اللہ قربان جاوا <جاوہ> مولا سونے نے مولا سونے نے مولا سونے نے اپنے محبوب نو ملا فرمایا فرمایا یہ جڑے نال بیٹھے نے نا دور نہ ہو پتہ لگلا ہے حضرت اپنے محبوب کے در قربان جا چار کری روایت مطابق حضرت عبداللہ چار شاہبا اللہ آپ بھی بھی اختلاف اختلاف والی تاریخ تاریخ اسلام چند کو بیان کر لکھا ہے قربان جا سرکار والے تعلق حال سی اور والد بارے پکی گل نہیں کہ آپ نسل کیڑی آپ دا تعلق کیڑے خاندان کیڑی نسل دے بارے لکھ رہے نے کسبے جا شراب سی پیدا ہوئے ہوئے یہ پیدا ہونے امر گزری وکا لے وکتے وکا لے گلامی عمر بڑی اور جی آخ جنا آرنا پہ بسر بکتے مبارک آپ کا لمبا سا رنگ گندومی سی یہ جڑا مشہور ہے لیکن بہادر سن تلیر قضب دے سن قربان جا چنگے بہادر اگر کرتے غلام سن اندر زمین مارے جانے پر کے جاوا جن عمر بھی غلامی بسر کرنا اپنے اپنے ہدف واسطے ہمیشہ تیار آپ سرکار گرامی کا نام یا ربا یا ربا ربر دیر نال ربا آپ ہم یا ہومام اس طرح قربان جا آپ جدو آپ نسل اس واسطے آپ نو ہبشیا کیا جبشے کا کسبا سراط آپ پیدائش لکھا گیا ہے لیکن پھر میں جنہ اختلاف ضرور کرنا جنہوں نے بن خلف دن گئے یہ جنابے والی سردار سی ہے بڑا ظالم سی ہے بڑا ظالم سی آپ بڑے کام لک وقت گیا ہے حضرت اصل گل تو اصل یہ سننی ہے نصل گل تو آشکا کی ثابت قدمی آی ہوتی ہے نا لوگوں کے جمنے مسلے نے تحقیق پیچھے بندہ وقت نہ جاننا فردیا واجب نہیں ہے ہاں ہاں شاق لوگوں کا اشک سمجھنا ضروری ہے تو جو ہے تاکہ پتا لگے وہ کہڑے سمندر کے تیراکی تھا جد آپ دے حلب آئے بڑا کم لیا آپ بڑا کام لیکن ایک دن حضرت اسلام دا پہلا شہید آپ سرکار آپ سرکار حضرت حضرت امار بن یاسر آپ نے اسلام قبول کر لیا سی حضرت عمار بن یاسر بھی غلام سن دے بارے بھی اختلاف ہے آپ کے دے غلام سن بارال دے حضرت امار بن یاسر دے مالک یعنی جن آپ خریدیا مالک کے حقیقی نہیں مالک مزاجی نسے خبر دیکھی کہ ادرتیاں مار بھی نیا سر تو مسلمان ہو گئے مار بنسر مارنا شروع کر دیا ہے شروع کر دیا ہے مارنے شروع کر دیتے بن خالمی بیٹھا سی نے آخر ماردہ کیوں ہے مار دے کہ نبی محمد پاک نے سبق سکھایا رباد رارے نسلوں کوئی اعتبار نہیں گلام کا کوئی اعتبار نہیں برابر رہ جدیا چگڑے ہوئے سن سرداری کی زندگی چ بسر کرتے سن مردے ویلے بھی انہوں نے سرداری تم منہ نہ موڑیا ابو جہل مرن لگا ابو جہل مرن لگا جن جدوں تحقیق ہو گئی کہ ہوں میں بچنا کوئی نا میرا, دلاز، میرا جدا، دلاز دلاز دلاز دا دا دلاز سر دلا میرا سر جا میری طوڑ درا لمی کر کے کٹیا جی میری دھاڑا دھاڑے پاس چوکھا رکھ کے کٹیا جی تاکہ پتہ لگے کسی سردار کا سر پہ ہے سرداری دے سرداری دے سرداری نشے چنابتلا تین لس ایک دوسرے پاسے میں برابر نے فرمایا جس محمد پاک دا کلمہ ساپلیا بارگاہ شاری برابر صرف جہت ہی پرہیزگار ادر بلالے ابھیشے خود فرما نے فرمایا کہ میں بھی اتح میں جد گا فر میں میری تبا شریف نفس سی میرا نفس سر کش نہیں سی شریف آپ خود اپنے بارے فرما نے میری تبا شریف نفس بنا سی مولانا سونے کی محمد اربی دا موزم جو سی ہونازم اسلام سے مززم رسول جو بنا ہونا قربان مختلف روایات ابو سفیان بھی کہ حضرت امار بن یاسر ابو سفیان ابوفیان میرے گلے جہنڈ پیے مینو اس پتا لگ گیا میرا ہدا میرا ہداف میری زندگی دا مقصد،, دا مقصد ایک اسلام دوسرا مینو اتوں ہی پتا لگ گیا کہ ایک نہ ایک دن مولا سونے مجھے اپنی منزل تہنچا ہی توجہ ہے ابوفیان آپ سردار نے اپنی گل کیوں اپنی مڑے اپنی گل نہیں ہوتی جنہوں نے وہ جنہوں مہر محمد ارپیتی ہوگئے واپس ہٹے ادر ادرت ادرتر ادرت عمار بن یاسر امیا بن خلف نے فیا پوچھا کئی لس تیرے محمد کی تعلیمات نے اندر بھی, گئی. آخر آگیا آخر آگیا بھی اسلام دی لذت اسلام دی چاشنی اسلام, اسلام دا مٹھاس مینو بھی مولا سونے نے نصیب فرمایا ہے اجے غلام باد نے لکھے باد نے لکھی آئے آپ دی عمر مبارک سیدنا پاک دی عمر مبارک آپ ہم عمر سن بادا نے لکھیا ہے بادا نے لکھیا ہے حضرت بلال پاکی سی حدر شریف حضرت، حضرت شرکار دے اندر آپنے، آپنے، آپنے شریف فرمایا، بادا نے لکھیا حضرت بلال پاک کی عمر اسی سی بالا نے لکھا پچاسی سی لیکن بال لکھتے نے آپ عمر سن دے آپ نے اسلام قبول فرمایا پن ادرت بھی ادرت بلال پاک مارنا تے ظلم تے کرنے شروع کر دیتے بھی چا دین اسپہر کا ٹائم ہونا تتی رے بھی چا دینا جناب والی پتھر چاہ دین سینے چاقی رکھ دینی گھوڑے مارنے شروع کر دریا بن خلف نے گوڑے مارنے ادھر میرے بلال نے ادھر اکبر ویڈا یار ادر کیا اکبر فرما میں میں بلال <سؤال> آواز سن رہا تھا میرا کلے فٹن تھی ایک دن میں موقع پا کے بلال گیا میں آخیا بلال چپ کر چپ کر جا چپ کر جا اپنے کابو پا حضرت سیدور فرما حضرت مجبور نے میں میں مجبر میرے تو نہیں روکے بد دین ادھر مولا سونا میرے مزے بدار واہ وہ میرے سونے نبی دیا اتنی تکلیف ہتھا کے حضرت سیدنا بلال اللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیٹھ مبارک میں زخم ہو گئے زخم ہو گئے خون مبارک وغدہ خون مبارکتا پیٹ مبارک ہو گئے لیکن بھی کام اپنا پورا رہتا برداشت نہ لنگے نے آپ نے فرمایا کتنے تک اسم کر گس چبو بکر اگر تین چوکھا در سو لے ان خرید لگ رہے سی اکبر دے دل دیار تھی آپ دل دیار آر پوری ہو گئی فرمایا دس مل کی چاہ تو ہیں اص خریدی توجہ کہرہم ترہم ترہم درہم اس زمانے کی بڑی وی رقم لیکن انگی اسلام والے منگی آن انہیں کیا دو سو درہم کتوں دے ابو بکت آپ نے فرمایا سی کہ تر میرا سودا تے ہو گیا ہے تینوں چڈ دے دو سو درہم میں دیا گا ادرت سید اور سدھی پاک ادرت بلال نئے اپنی بگلے کدی سر چوم لے کن چوم لے جا گھر لے جا کے آپ نے فرمایا بلال خبر فکر نہ کر سدیق نے تین غلام بنا کے نہیں خریدیا سدیق نے تینو آزاد کرنے لباس محلے پرانے کپڑے نے حضرت صدیق پاک نال نے بلال پاک ادرت سدیق پاکل جا محمد اربی بار گاہ پیش بلال پاک کی حالت صحیح لمبی آروپ سونے نبی بلال پاک نو قریب فرمایا فرمایا اے. بلال, بلال میرے قریب کریب پھر وقت آ ہے سونے نے جو ایسی نظر نظر کرم فرمائی مولا سونے نے اپنے سونے محبوب دا موجن بھی بلال محبوب کا چوکیدار بھی اور اپنے محبوب دی سواری کی مہار تھام بھی بلحال وہ ایک سلائٹی شاعر نے کیا منظر کسی کی سرتاج سر سردار یعنی سونا نبی مراد نظر بونا سچ گئے نظر مارنا نظر کرنا اے جی, جی. فلانے نے فلانے سے نظر, راو نظر راو کر کے پار کر دیتا ہے شرتاج امبیا دے جو نظر امبیا دے جل کے نظر بوائیں دے ہبشی ہبش دے کالے چند ور گھا بڑے ہبشی ہبش کالے چند ورچا جی سرداریاں میرے محبوب دی نظر ایسی ہے میرے محبوب کا در ایسے ذراوے جی ابو زر بن جی بے ذراوے ابو زر بن دے جبشیا وے رش کے کمر بن رنگ جن حضرت وقت کوئی نہیں میں لمے گل نہ مولا سونے نے فرمائیاں بانگا بھی آپ بنایا سواری حضرت بلال جدود نبی پاک نے آپ سوڑ جگہ نبی پاک نے حجرے کا دروازہ ہوتا سی اندر اجرے پا کھجنے بلالے آئے بھائی آئے ہو بلال آبئی جی آب کوئی صحابی آیا ملنا ہے؟ پہلے بلال نو ملنا جی کوئی بادشاہ آیا بل پہلے بلال نو ملے گا پہلے بلال نو ملے گا جی اجازت نہیں جنگ بدر سی میرے سونے نبی پتہ سی بلال تلوار نہیں کلاس میرے سونے لبیل فرمائے تجاہدین مور لکھتے ساری کہ بلال نے مجاہدین خدمت کی تھی کہ کوئی،, کوئی, کوئی مجاہد پوری چالیس نہ کسی تری لگتی ہے نہ جس بھی نبی ہونے نے مسجد بلال نے بوے نبی ہونے نے اجرے چڑ بلال نے آئے سے بیٹھا حضرت ابو آپ آ فرما نے ایک بار سونے نبی نے عید پڑھائی عید پڑھائی عید پڑھا کے بلالیابھی بلال نو کھڑا کر کے میرے سونے لبی نے بلال بلال لا گئے نا لوگوں کٹ خطبہ دے جدوبی sure, خدا خلوتے یعنی میرے سونے نبی دا ٹیک لانا چرا تو نہیں جی فرمائی قربان جا اس کو محبت اور وفاد میدان اپنے سونے یار ہر ایک بار میرے سونے نے پر بلال سب تہلے تنت ہی جائیں گا مولا سونے عزت کرنی ہے پہلے آپ نے فرمایا ہے بلال میرا یار ٹھیک ٹھیک ہے جانا میں ہی پر میری مولا مارے نو بلال ہوا بلال دی محبت ہوئی مولا نے فرمایا بلالی سونے محبوب آ میرا بیما میرا بیو فرما فرمائے ایمان سلامتی او یارا ہری کوئی منگ ایمان سلامتی کو oh, ہر کوئی منگا پر عشق سلامتی کوئی گلیمان شرماش کو چل نو گرتے ہوئی ہوئی oh, yeah. بلال اب اقبال کہیں دا. اقبال لائے. بلال لائے. تیری سے نماز بھی کسی کی تیری ہوتی نماز بھی کسی کی دید ہوتی سی اور گفتگو یاریاں گلا ہر وی ہر ویلا تری سونے محبوب دی خوشبو تو جدو تماز چڑوسا ہوں سی تیری نگاہ وہ تیرے عشق سلام ہوئے اقبال جیسے کلندر لوگ سلام دے بات نبھا نبھادیا گزر گئی آپ آپ نے قدم شریف رکھو نزاں نا محترم آپ بیٹھے فرمایا نے حضرت بلال فرماؤں فرمایا میرے سردار کی آپ نے فرمایا تھی خوشیاں منا اثاج یارہ نو ملن چلے اج ساسے عید کا دن بڑی خوشی کر دیکھا گے اپنے یار جماعت نہ رلیں گے اج اپنے یار کی گے تو رہی ہے دن نہیں اج سڈے واسطے عید کا دن ہے توجہ ہے بال اقبال وہ آس تان چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے وہ آس تان چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے وہ آس تو چھوٹا کسی کے شوق میں فرمائی سرکار دی, سر دی موت شریف دا وقت آ, آ گیا مثال فرما گیا خبر پہنچی سنا فروخ آزم آپ اکھا بار گجوت کیوں آ گئے رو لگ پے کی فرما فرمایا نے اج سڈے سردار بلال بھی چلے گئے آج سادے, آج سادے سردار بلال بھی سوڑ کے چلے گئے دا کے جئی دے گئے وہ خدا کے بندے جنہوں امر پاک ورگا میر امنی اپنا سردار آ کے یہ نگاہ مستفا کا کمال ہے وقت سی گلامی سے زندگی بسر ایک وقت آیا جانا جان تو جنہ دیا سرداریاں قائم میرے جس طرح اٹھ گئی تم تم نما گیا نگاہ کمال ہے جس طرح اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ